السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التباضع قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة قال وحدث فجاء أعرابي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فر ونساء فاتقوا الله الذي تفائلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ومن يوز الا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمدٍ وعلى ال محمد اللهم بارك على محمدٍ وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم مجی سلام ربش رحلی سودری ویسرلی وحد العداسانی اما بعد باب یہ کتاب الرقاق کا باب نمبر اڑتیس توازن کا بیان توازو تکبر کی زند ہے تکبر کا معنی اپنے آپ کو بڑا گرداننا اور کبر میں اور اپنی بڑائی میں مبتلا ہونا اور توازو کا معنی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا چھوٹا ظاہر کرنا اور توازن اختیار کرنا اختیار کرنا توازع کا کتاب الرقاق سے کیا تعلق ہے کیونکہ رقاق کا معنی دل کو نرم کرنے والے امور تو بندہ جیسے جیسے متواز ہوگا جھکے گا ان کے ساری اختیار کرے گا ویسے ویسے اس کے دل میں نرمی آئے گی تو دل کو نرمانے جو امور ہیں ان میں ایک توازن بھی ہے اور جو جوں انسان تکبر کا مظاہرہ کرے گا تو, تو اس کے دل میں سختی اور خشونت اور شدت پیدا ہوگی تو توازن جو ہے رقت قلبی کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مستقل باب توازن کے تعلق سے قائم کیا کہ انسان تواز اختیار کریں اور متوازے ہو کر رہیں اس دنیا میں کسی کے لیے مستقل رفت اور بلندی نہیں ہے اور ایک انسان اس امر کو سوچ لے اور متوازے بن کر رہے ایک انسان اگر کور کا مظاہرہ کرے ہو سکتا ہے وقتی طور پر اپنی بڑائی کی امور ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے مگر وہ بڑائی اس کی مستقل نہیں ہے اور ایک انسان اگر متوازے بن کر رہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور بڑا کرے گا بلندی عذا فرمائے گا جیسا کہ نویرا اسلام کی حدیث ہے ماتواز احمد اللہ للہ اللہ رفا الله کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے توازو اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے ضرور بلندی عذا فرمائے گا رفت عذا فرمائے گا یہ اس کا وعدہ ہے رفعتیں اور بلندیاں توازو اختیار کرنے میں ہیں نہ کہ تکبر کا مظاہرہ کرنے میں تکبر وقتی طور پر ایک بلندی کا ذریعہ بن سکتا ہے لیکن مستقل نہیں جبکہ کہ اللہ تعالیٰ کی دین سے ایک مستقل رفعت کا باعث بنے گی جس قدر انسان جھکتا ہے اسی قدر وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے پرانے پاک میں فسج وقت سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ اور سجدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی سب سے آخری سٹیج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اقرب ما یقون العبد میں رب ہی ساجد بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو تو سجدہ یہ توازن کی آخری اسٹیج ہے جب بندی کی پیشانی بھی زمین سے مس ہو رہی ہو ناک بھی زمین سے رگڑ رہا ہے گھٹنے زمین پر ٹیکے ہوئے ہیں اور ہاتھ بھی زمین کو چھو رہے ہیں تو اس سے بڑی انسان کی توازو کیا ہوگی اس سے بڑھ کر تزل کیا ہوگا اور حمای کہ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو توازوں میں رفت اور اس کے برعکس تکبر میں ہو سکتا ہے ایک دنیا کی آن بان شان بن جائے مگر وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صفر رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لایت خر جنت من کا نفی قلب ہی نفقال اور حمپت خورد علم جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا ہو سکتا دنیا کی ایک جھوٹی شان اس کی نمایاں ہو جائے مگر اللہ احکم الحاکمین کے ہاں یہ فیصلہ ہو چکا کہ وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا اور ایک حدیث میں الفاظ میں نے پڑھے کہ لنگر رائے حدر جن وہ اتنا رائے ہے کہ جا تو بن مصیرت کہ <سنة> وہ تو جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا حالانکہ جنت کی خوشبو ستر سال کی دوری سے بھی محسوس ہوگی کبر کا انجام صحابہ کچھ ڈر گئے کہ کبر بھی ایک بڑائی کی کیفیت تو ہر بندے کے اندر ہوتی نویر اسلام سے اظہار بھی کر دیا المر الحب و یقون صوب و حسن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھی کوالٹی کے ہوں تو جب اچھا لباس پہنے گا اچھے جوتے پہنے گا تو اس کے دل میں بڑائی تو پیدا ہوگی کہ میرا لباس فلان سے اچھا ہے میرے جوتے فلان سے اچھے ہیں تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا رسول اللہ وسلم نے شاہ فرمایا یہ کبر نہیں یہ جماعت اور خوبصورتی جو اللہ کو پسند ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے یہ کبر نہیں ہے پھر کبر کیا ہے فرمایا کہ کبر دو چیزوں کا نام ہے القبر بقرالحق بحمت الناس ایک یہ کہ حق بندے کے سامنے واضح ہو جائے اور وہ اس کا انکار کر دے. بندے کو قرآن کھول کے دکھا دیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے صحیح بخاری کھول کے دکھا دیں یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے پڑھ بھی لے سمجھ بھی لے پھر نہ مانے کہ میرے خاندان میں ایسا نہیں میری برادری میں ایسا نہیں میرے مسلک میں ایسا نہیں فرمایا کہ یہ کبھر یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہے تو جنت کا داخلہ تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کر سکے گا اور دوسرا جو کبر کی صورت ہے وہ غم الناس لوگوں کو حقیر جان کر دھتکارنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کسی بھی بنیاد پر مال کا گھمائنڈ برادری کا گھمانڈ حسب و کا گھمنڈ یا علم یا صحت کا گھمانڈ کسی بھی بنا پر لوگوں کو چھوٹا اور حقیر جاننا اور غیر سمجھ کر ان کو اپنے آپ سے دور کرنا ان کو دھتکارنا فرمایا کہ یہ کبر یہ دو کیفیتیں کبر کی ہیں اور جس انسان میں یہ ایک کیفیت بھی پائی گئی چاہے وہ کرائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو تو اس کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی یہ کبر اور اس کے مقابلے میں توازڑ جس انسان میں کبر ہوگا اس کے دل میں سختی ہوگی اور جس کے دل میں توازو ہوگی اس کا دل نرم ہوگا اور جون جو جو توازن بڑھتی جائے گی تو یہ رقط قلبی خشیت الہی اس میں اضافہ ہوتا جائے گا پیما بخاری کا یہ باب رقت قلبی کے لیے اور دل کو نرم کرنے کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے اس کے تحت دو حدیثیں ذکر کی ہیں پہلی حدیث جس کے سیدنا انس بن مالک رضی الن ہو خادم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہتے ہیں کہ كانت ناقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سم رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام ازبا تھا ازبا نامی اونٹنی نبی علیہ السلام کی وقانت اور وہ کبھی ہار ہارتی نہیں تھی دوڑ لگتی ریس لگتی ہمیشہ وہ سب سے آگے ہوتی کبھی وہ پیچھے نہ رہی اور کوئی اونٹ یا اونٹ نہیں اس پر سبقت نہ لے جا سکا اس دوڑ سے کیا مراد ہے؟ آج کل بھی گھڑ دوڑ ہوتی ہے جانوروں کی دوڑیں ہوتی ہیں یہ ایسی دوڑ نہیں تھی اس دور میں جو دوڑ ہوتی تھی جانوروں میں تو وہ ایک جذبہ جہاد کے تحت گھوڑوں کی دوڑ ہے یا اونٹوں کی دوڑ ہے تاکہ ان کی ان کے اندر تیزی پیدا کی جائے ان کی قوت کو آزمایا جائے اس دور میں گھوڑوں وغیرہ کو کچھ دن بہت کھلایا جاتا تھا اور پھر دو تین ہفتے خوب کھلا کھلا کر پھر ان کو کئی دن دوڑایا جاتا تھا تو پھر وہ جو خوراک ہوتی تھی ان کا جذبہ بندن بن کر ان کے لیے طاقت کا باعث ہوتی تھی اور پھر جہاد میں وہ خوب لڑتے تھے اور خوب کام آتے تھے یہ اس دوڑ کی دوڑ تھی وہ کوئی جوا نہیں تھا کوئی انعامی رہسیں نہیں ہوتی تھیں وہ تو شریعت میں جائز نہیں ہے تو یہ نبی السلام کی اونٹنی جب بھی کبھی ایسی دوڑ ہوتی اونٹوں کے درمیان تاکہ اونٹوں کی قوت کو آزمایا جا سکے اور اگر کمزوری ہے تو اس کو دور کیا جا سکے تو اس مقصد کے لیے اونٹ یا گھوڑے دوڑتے تھے چنانچہ فجا عرابی علاق اور ایک بار ایک عربی ایک دیہاتی آیا اپنے ایک اونٹ پر بڑا پلا ہوا اونٹ تھا فسا جب دوڑ ہوئی تو وہ اونٹ سبقت لے گیا وہ جیت گیا اور ازوا اونٹنی پیچھے رہ گئی فشتدہ ذالف دل المسلمین مسلمانوں پر یہ بات بڑی ناگوار گزری بقال اور لوگوں نے باتیں کی کہ صوبے قطل اسبا کہ آج ازبا ہار گئی ازبا پیچھے رہ گئی اور دوسرا اونٹ ازبا پر سبقت لے گیا یہ بات ضرور ناگوار گزری یہ تو نبی السلام کی اونٹ تھی یہ کیسے پیچھے رہ گئی اس کو جیتنا چاہیے تھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرمایا کہ ان حق نہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ یہ قانون ہے اللہ عرف شعین من دنیا یا اللہ یرفا شعی من دنیا کہ دنیا میں کسی چیز کو اگر وہ بلندی دیتا ہے تو اللہ وضاح ہو اس کو پستی بھی دکھاتا ہے کیونکہ مطلق بلندی اور کبریائی اللہ کا حق ہے یہ ممکن نہیں کہ کسی مخلوق کو ہمیشہ مطلق بلندی حاصل ہو رفت رفت اور وہ فائد رہے مطلق رفت اور بلندی اور کبریائی اللہ تعالیٰ کی شان ہے تو اللہ رب العزت اگر دنیا کی کسی شے کو بلندی عطا فرماتا ہے تو بلندی کچھ عرصہ قائم رہتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کو پستی بھی دکھاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ کمال مت... کمال علو اور مطلق الو اللہ کا حق اور اللہ کی شان ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ دنیا جو ہے یہ بڑی ایک حقیر سی شے ہے اس میں اگر کوئی رفت اور بلندی ہے ترقی ہے تو اس کو دوام حاصل نہیں ہے ہمیشہ کی رفت اور ہمیشہ کا جو ایک بلندی ہے دوام بلندی کا دوام یہ آخرت کے لیے جنت میں ہو یہ لیکن دنیا ایک بالکل بے حیثیت چیز ہے اور اس میں اگر کسی چیز کو کوئی فضل حاصل ہے یا کوئی کمال حاصل ہے تو وہ کمال مطلق نہیں ہوتا دائمی نہیں ہوتا اس کمال کو نقص بھی لاحق ہوگا اس بلندی کو پستی بھی لاحق ہوگی یہ خالق کائنات کا قانون ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور بالکل برحق ہے تو پھر ایک انسان اگر قصد کرے اپنی بڑائی کا اور اپنی ایک دنیا کی بلندی کا دنیا بھی یہ دوار سے ایک تو اخر بھی بلندی ہے اخر بھی درجات اولا ہیں آخرت کے اعمال فالح ہیں ان میں وہ دوام اختیار کرے لیکن دنیا دنیا کی کرسی دنیا کا مال دنیا کے عہدے دنیا کی سیاسی بلندیاں وہ چاہے کہ ہمیشہ میرے پاس رہیں ہمیشہ میں ان کا طالب رہوں تو یہ انسان کے لائق نہیں ہیں نہ ہی دنیاوی اعتبار سے یہ کوئی خوبی ہے کیونکہ دنیا دنی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے نبی رسولان کی حدیث کے لو خانت دنیا تاغر و عمد اللہ جناح برودہ ما ثقا کا فر شربت یہ دنیا اگر اللہ کے نزدیک صرف ایک مچھر کے پر, پر کے برابر ہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا ایک مچھر کے فر کے برابر بھی ہوتی اتنی حیثیت بھی نہیں اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دے ہے مشروبوں کو دے ہے بددیوں کو دے ہے نافرمانوں کو دے ہے کیونکہ دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں اللّہ دنیا لمن خب و لا خب ولا یورت دین اللہ منگو خب اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے ہر ایک کو اس سے محبت ہو یا نہ ہو لیکن دین صرف اس بندے کو دے گا اس بندے سے اللہ کو محبت ہوگی تو یہ محبت کا یہ دین کا حصول یہ محبت کی علامت ہے اور دنیا کی کفرت یہ دنیا کا مال و منال اللہ تعالی کی محبت کی دلیل نہیں ہے اللہ تعالی کی محبت کی دلیل تقوع دینداری قوت عقیدہ توحید کامل اور راسخ یہ اگر کسی بندے کو آسا ہو جائے تو یہ خالق کائنات کی محبت کی علامت ہے تو اللہ تعالیٰ کہ یہ قانون اٹل ہے کہ جس چیز کو کوئی ریفرد حاصل ہو یا اللہ اس کو بلندی دے تو پستی بھی دیتا ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ مطلق بلندی صرف اللہ کے شایان شان ہیں یہ کسی مخلوق کے شایان شان نہیں ہے قال حدثنی محمد بن عثمان بن کرامت قال حدثنا خالد بن مخلق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 فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعادني لأعيدنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته أحسنت بارك الله فيك باب و کی دوسری حدیث ہے جس کے راوی سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ قال فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ان اللہ تبارک اللہ تعالی فرماتا ہے معنی یہ حدیث خود سی ہے جس کو حدیث الہی بھی کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادا لی ولی فقط اظم تو جو بندہ عذابت رکھے گا میرے کسی دوست سے میرے کسی ولی سے فقط اظم تو اس سے میرا اعلان جنگ ہے فقط اظم تو ہو میں اس کو خبر دیتا ہوں اطلاع دیتا ہوں بالحرب جنگ کی اللہ فرما رہا ہے من منع لی ولیین تقدیر جملہ منع ولی جو بندہ عدابت رکھے میرے کسی دوست سے میرے کسی ولی سے فقط اعظم تو بالحر بے میں اس کو اطلاع دیتا ہوں خبر دیتا ہوں اپنے جنگ کے اعلان کی کہ میں اس سے اعلان جنگ کر چکا ہوں اور جنگ کروں گا اس سے جو بندہ میرے کسی ولی سے عدابت رکھے اور دشمنی رکھے یہ طلبت تو سے تھوڑا سا مذاکرہ ہو یہ آدھا باب مفعلہ سے جسے جس مشارکت کا معنی پایا جاتا ہے تو آدھا علی ولی میں اگر مشارکت کا معنی ہو تو یہ تو شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے یعنی ولی اس سے عدابت رکھے اور وہ ولی سے عدابت رکھے کیونکہ عدابت دو طرفہ ہوگی مشارکت کا معنیٰ تبھی پورا ہوگا کہ دو طرفہ جو ہے وہ عدابت ہوگی ولی کی عدابت آپ سے ہو اور آپ کی عدابت ولی سے ہو تو پہلا جواب تو یہ کہ یہ عیدہ جو ہے اپنے یہ اصل معنی پر نہیں ہے کہ مطلقاً عدابت رکھو یعنی یک طرفہ عدابت کہ جو بندہ کسی ولی سے عدابت رکھے دوسرا یہ کسی میں مشارکت بھی ممکن ہے اور وہ اس طرح کہ ایک بندہ مبتلا شرک ہے یہ مبتلا بدرت ہے یقیناً جو اللہ کا ولی ہوگا وہ اس سے ناپسندی کرے گا اس کے شرک کی بنا پر اور اس کے بدرت نے گیہو ملوث ہونے کی بنا پر تو پھر یہ فعل اپنے اصل معنی پر قائم ہے تو بہر کہ جو اللہ تعالیٰ کے کسی ولی سے عدابت رکھے گا اس سے اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہے کہ خود قرآن نے کہہ دیا علّیہ اللہ اللہ خوفَُُن علم ولام غنون اللہ دین امنو و قانو یتخون کہ جو اللہ کی اولیاء ہیں ان پر نہ کو خوف ہے نہ کوئی حزن ہے اور یہ کون لوگ ہیں جو ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر صحیح معنی میں اور وہ بطقی ہوں پرہیزگار ہوں تو یہ ایک ولی کی تعریف ہے یعنی ولی صاحب عقیدہ ہوتا ہے مشرق نہیں ہوتا بدعتی نہیں ہوتا بلکہ سنت کا پابند ہوتا ہے اور اس کا دل تقوا کے نور سے منور ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے. تو ولایت کے سے ہم نہیں بنائیں گے اللہ نے بنا دی ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے جو مومن ہو اور متقی ہو مومن کا مانا ایمان لانے والا اس کے اسماو صفات پر اس کی ربوبیت پر اس کی الوحیت پر اور ایمان لانے والے اللہ کے رسول پر آپ کی عظمت پر آپ کی محبت اس کے دل میں ہو اور آپ کی سنت کی اتباع کا جذبہ ہو بھی اللہ کا ولی تو جو اللہ کے ولی سے عدابت رکھے گا اللہ تعالیٰ کا اس سے اعلان جنگ ہے اعظم تو ہو میرا اس سے اعلان جنگ ہے اور یہیں مناسبت بھی موجود ہے باب سے باپ توازوں کا ہے تو توازوں کا معنی یہی ہے کہ آپ کے دل میں نرمی ہو انکساری ہو تاکہ وہ نرمی اور انکساری اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کا باعث بنے اور آپ کے دل میں سختی ہوگی وہ سختی عدابت کا باعث بنے گی اور اگر توازو ہوگی جھکاؤ ہوگا تو آپ اللہ کے بندوں سے اللہ کے اولیاء سے محبت کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کی بھی مختلف انداز سے آپ کے سامنے آئیں گے جیسے نبی السلام کی حدیث روباشہ اخبار مدفون بال ابوال لو اقسام ابراہ ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص جس کے جسم پر گرد و غبار ہو اس کا سر کھا کا پاؤں کھا کا ہو اور وہ کسی سے ملنے جائے تو کو اس سے ملے نہ مگر اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا را، راسخ راست اور قوی تعلق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے کے ایسا ہوگا ویسا ہو کر رہے گا اس کی ایسی اللہ سے دوستی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسموں کی لاز رکھے گا تو بعض بات ایسے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں دنیا میں بالکل بے حیثیت ہوتے ہیں کپڑے بھی اس ان کے واجبی سے ہوتے ہیں اور کوئی ایسا وقت ان کے پاس نہیں ہوتا اپنے آپ کو سجائیں اور سنواریں بال بکھرے ہوئے ہیں اور سر خواہ کا لود ہے پاؤں خواہ کا لود لیکن جن لوگوں کو شریعت کے رموز کی معرفت ہوتی ہے وہ ایسوں سے محبت اور پیار کرتے ہیں اور یہ انتہائی توازن کی دلیل کہ جو عام لوگ جن کو ہیں ان کے لیے دروازہ نہ کھولیں رشتہ نہ کریں ان کے ساتھ آپ ان کو قریب کریں ان سے محبت کریں تو یقیناً یہ آپ کی توازوں کی دلیل ہوگی اور امام بخاری کا استدار بھی اسی مقام سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیا ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ محبت کے قابل ہیں اور یہ محبت کرنا یقیناً توازوں کی علامت اور کسی سے کرنا اور کسی سے نہ کرنا اور معیار جو ہے وہ دنیا کی اونچ نیچ سے ہو تو یہ یقیناً تکبر کی سخت دلی کی اور تصابت قلبی کی علامت آگے فرمایا کہ مما تقربہ علیہ عبد البشین احب الیہ مم کرس علیہ اور بندہ میرے قریب آتا ہے میرا قرب اختیار کرتا ہے کسی بھی شے کے ساتھ میرے قریب آتا ہے تو احب علیہ ممترس تو علیہ تو ان چیزوں میں جو سب سے محروب چیز مجھے لگتی ہے اس کی میرے قرب کے لیے میرے قریب آنے کے لیے وہ, وہ چیز ہے جو میں نے فرض کی ہے یعنی بندے کے اعمال بہت سے ہیں فرائض اپناتا ہے نوافل اپناتا ہے مستحبات اپناتا ہے یہ بات نوٹ کر لو کہ ان میں سب سے زیادہ چیز جو میرے قرب کا باعث ہے وہ میرے فرائض ہیں جیسے اقیم الصلاح آت الزکا کتب علیکم السلام یہ فرائض ہیں توحید فرض ہے ایمان فرض ہے اعتقادات میں فرائض ہیں تو ان فرائض کے ذریعے جو بندہ میرا قرب اختیار کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا ایک مظہر ہے میرے قریب آنے کا اور سب سے جو جو مقدم چیز ہے میرے قرب کے لیے وہ میرے فرائض ہیں تو فرائض سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں ہے بندے کے اعمال میں سب سے زیادہ چیز محبوب جو ہے وہ فرائض کی ادائیگی پھر نوافل کی باری آتی کیونکہ فرائض تو اصل ہے سمجھے کہ فرض کی مثال ایک جڑ کسی ہے جڑ ہوگی تو درخت اوپر چڑھے گا نا تو درخت کی شاخیں درخت کے پتے درخت کا پھل اس کا نمبر بعد میں آئے گا پہلے اس کی بنیاد اور اس کی اساس ہے اس طرح آپ کو عمارت بنائیں تو پہلے عمارت کی بنیاد ہوگی پھر اوپر اس کے دیواریں اور کمرے اور چھت وغیرہ آپ ڈالیں گے تو وہ نمبر بعد میں آئے گا اصل چیز یہ بنیاد اور یہ جڑ ہے اصل ہے جو کہ فرائض کی صورت میں ہے تو فرائض یا نوافل جو بندہ اختیار کرتا ہے تو سب سے زیادہ محبوب چیز میرے قرب کے لیے فرائض کی ادائیگی پھر نوافل وہ ماں تقرر حتیٰ احبکت ہو اور میرا بندہ میرا قرب اختیار کرتا ہے نوافل کی ادائیگی کے ساتھ اور نفر پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے حتیٰ احبکت حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو بندہ ان فرائض کے بعد نوافل ادا کرتا ہے اور نوافل کی بنا پر میں اس کے محبت کرنے لگتا ہوں تو پہلی چیز جو ہے وہ فرائض ہے ایک حدیث میں حدیث قدسی ہے وہ بھی اللہ تعالی بندے سے کہتے ابن آدم ان قلعے کا ما ان بھی انداء مفت رستوں آدم کے بیٹے جو کچھ میرے پاس ہے میرا فضل میرے انعام میری نعمتیں جنت میری نظات تو یہ نہیں پا سکتا حاصل نہیں کر سکتا مگر فرائض کی ادائیگی کے ساتھ جو میں نے فرض کی چیزیں نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ جب تک ان فرائض کو ادا نہیں کرے گا اس وقت تک تو میرے انعامات اور میرے فضل کا مستحق نہیں ہو سکتا یہ تو اہمیت ہے فرائض کی اس کے بعد جو نوافل ہیں مستحبات ہیں سنتیں ہیں ان کی ادائیگی بھی اللہ کے قرب کا باعث ہے اللہ کی محبت کا باعث ہے تو اچھے حدیث میں آگے یہ بات آ گئی کہ بندہ نفل ادا کر کے میرے قریب آتا جاتا ہے آتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس قدر میرا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور پھر نوافل اور یہ جو سنتیں ہیں ان کا ایک بڑا کردار ہے انسان کے فرائض کے لیے بھی نبی اسلام کی حدیث ہے جب قیامت کا دن ہوگا اور بندے کے فرائض کو چیک کیا جائے گا نمازیں پوری ہیں یا نہیں روزے پورے ہیں یا نہیں زکوٰۃ پوری دی یا نہیں دی فرائض کو چیک کیا جائے گا اگر فرائض پورے ہیں تو پورے شمار کر کے ان کا اجر ملے گا اسے اور اگر فرائض میں کوئی نقص اور کمی ہے کمی تعداد میں نہیں مقدار میں نہیں بلکہ کمی مثلا خوشی میں یا قلبی حضور میں کمی ہے نماز پڑھ رہا ہے توجہ کہیں اور ہے کبھی توجہ نماز کی طرف آ رہی ہے کبھی کاروبار کی طرف جا رہی ہے. یہ کمی ہے تو اللہ سر ایسی نماز کو قبول نہیں کرے گا لیکن اس وقت فرما کے عمدہ روح حل اب من منتصور کہ فرشتو دیکھو میرے بندے کو نفل پڑھ رکھے سنتیں ادا کر رکھی ہیں فتو کمر تو ہو اگر نفل ہوں گے سنتیں ہوں گی تو فرائض کی یہ کمی ان نوافل سے پوری کر دی جائے گی اور بندہ کامیاب قرار پائے گا تو فرائض کی بھی اہمیت ہے اور نوافل کی بھی سنتوں کی بھی فرائض کی اہمیت یہ کہ فرائض اصل ہے یہ جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں عمارت کی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور باقی درخت یا بلڈنگ اس پر قائم ہوتی ہے تو نوافل اور مستحبات کا نمبر بائٹ کا ہے فرائض کا نمبر پہلا ہے تو یہ پہلا درجہ پہلی سٹیج ہے اور اس کے بعد نوافل کا مقام آتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بھی ہے یہ اور اگر فرائض میں کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ رب العزت نوافل کے ذریعے ان کمیوں کو پورا کرے گا اور بندے کے فرائض قابل قبول قرار دے گا قرآن حکیم نے اس تعلق سے لوگوں کی تین اقسام کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فم اور کتاب الفینا فمن ظالم الفس فمن ظالم الفسن تو من ہم ساب قبل خیرات ہیں اللہ ظالف الفضل القبیر ہم نے کتاب کی وراثت دی اپنے چنے ہوئے بندوں کو اور چنے ہوئے بندے تین قسم کے من ہم ظالم الجنس کے کچھ تو ظالم ہیں اور کچھ مختصر ہیں مرت دل درمیان میں بیچ بیچ اور کچھ ساب قبل خیرات جو نیکیوں میں سبقت لے گئے آگے بڑھ گئے تین قسم کے لوگ ہیں سابقین ہیں جو اعمالِ صالحہ میں خوب ثبقت لے گئے اور مقتصدین ہیں ان کو بھی قرب حاصل ہے مگر وہ متوسط درجے کے ہیں اور کچھ ظالم ہیں تو سابق بالخیرات وہ ہیں جو فرائض بھی ادا کرتے ہیں اور نوافل بھی ادا کرتے ہیں سنتیں بھی پڑھتے ہیں اور جو مستحبات ہیں ان پر بھی پوری توجہ دیتے ہیں تو یہ سابق عبد الخیرات ہیں جو خوب آگے بڑھ گئے سابقین میں شامل ہو گئے مقربین میں شامل ہو گئے اور کچھ مختصین ہیں جو فرائض ادا کرتے ہیں مگر نوافل کی طرف توجہ کم ہوتی ہے فرائض ادا کرتے ہیں مختصین ہیں اور یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہیں وہ قبولیت کا مقام پائیں گے اور قبولیت کے درجے پر فائز ہوں گے اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ظالم ہیں ظالم سے مراد یہ جو گناہوں کا بھی ارتکاب کرتے ہیں یعنی دین جو ہیں جو بیچ کا طبقہ ہے فرائض ادا کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچتے ہیں محرمات سے دور ہوتے ہیں کمی صرف نوافل کی ہے اور ظالم کون ہے جو, جو نیکیاں کرتے ہیں لیکن خاص ساتھ گناہوں کا بھی ارتکاب کرتے ہیں نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتے فرائض کی طرف توجہ دیتے ہیں مگر ساتھ ساتھ پہلو کے پہلو گناہوں کا بھی ارتکاب کرتے ہیں مگر ان میں جو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا حرام کردہ امر ہے شرک وہ ان کے اندر نہیں ہے توحید پر قائم ہیں نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کتابیں ہیں انہوں نے جو شرک نہیں کیا توحید پر قائم رہے گناہ بھی ہیں تو اللہ چاہے تو گناہوں کی سزا دے دے اور چاہے تو ان کی توحید کی ورکز ان کو معاف کر دے اور چاہے تو اس سے قبل ہی کچھ ایسے وسائل بندے کو عطا رما دے جو اس کے ان گناہوں کی بخشش کا باعث بن جائیں اس کی حکمتیں ہیں جن کو وہی جانتا ہے اور جو مختصر ہیں یہ متوسط طبقے کے لوگ جو موحد ہیں فرائض کی تکمیل کرنے والے لیکن نوافل میں کوتاہی کرنے والے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش کے مستحق ہیں اور سب سے زیادہ سابقین وہ ہیں جو فرائض بھی ادا کرتے ہیں اور نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں تو یہ سابقین میں سے جو اللہ تعالیٰ کے قرب اس کی رضا اور محبت کے مستحق ہوں گے تو فرمایا کہ بندہ نفل ادا کرتے کرتے میرے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اسے اس محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو فکن تو ثمر یسما بہی تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے وہ باسر و حل بھی یم سرو دہی وہ اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے یدا حل یبتش و اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے ورجلا حلت یمشی بےحا اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے وہ انصاء اللہ اگر مجھ سے وہ سوال کرے گا میں اس کو عطا کروں گا اور اگر میری پناہ طلب کرے گا میں اس کو پناہ دوں گا تو یہ ان بندوں کا مقام جو اللہ تعالی کے محبوب بن جائیں جو اللہ کے محبوب بن جائیں نفل ادا کرتے کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں ان کے کان بن جاتا ہوں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں اور جب وہ مجھ سے سوال کریں گے ان کو عطا کروں گا اور پناہ طلب کریں گے تو پناہ دوں گا مانا اس حدیث کا یہ ہے کہ وہ کانوں سے حق سنیں گے آنکھوں سے حق دیکھیں گے اور اپنے ہاتھوں سے حق کام کریں گے اور اپنے پاؤں سے حق جگہ چل کر جائیں گے کسی گمراہی کی جگہ پر یا معصیت کے مقام پر چل کر نہیں جائیں گے بلکہ وہ اپنے ان اعضاء کا استعمال بالکل صحیح راست اور درست طریقے سے کریں گے اور ان کے یہ اعضا غلطی نہیں کر سکیں گے کانوں سے گناہ کی بات نہیں سنیں گے غیبت نہیں سنیں گے آنکھوں سے کسی حرام شہ کو نہیں دیکھیں گے ہاتھوں سے کسی ناجائز سے اس کو نہیں پکڑیں گے اور پاؤں سے کسی ناجائز جگہ پر چل کر نہیں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے ان اعضا کی حفاظت کرے گا ایک فرقہ خلولیہ یا اتحادیہ جو کہتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کا ایک ہی وجود ہے یا نعوذ باللہ خالق مخلوق کو پیدا کر کے مخلوق میں حلول کر جاتا ہے مخلوق میں داخل ہو جاتا ہے وہ اس عزیز سے استضار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آنکھیں بن رہا ہے اللہ تعالیٰ کان بن رہا ہے اللہ تعالیٰ ہاتھ بن رہا ہے اللہ تعالیٰ پاؤں بن رہا ہے تو بانا اللہ مخلوق میں حلول کیے ہوئے مخلوق میں داخل ہے تو نعوذ اللہ, اللہ کا مقام ہے کیا دیکھیں اس حدیث کا جو مفہوم ہم بیان کر رہے ہیں وہ بھی ظاہر حدیث ہے کہ یہ ایک بات عرب میں اور دنیا میں معروف ہے کہ کسی کی آنکھ سے کسی کا بازو بننے کا کیا معنی ہے یعنی آپ اپنے کسی بھائی سے کہیں کہ میں آپ کا بازو ہوں تو کیا اس کا معنی ہوگا میں آپ کا معاون ہوں آپ کا مددگار ہوں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں ایک بھائی آپ کا دور بیٹھے ہزاروں میل دور اور آپ کہیں کہ تم فکر نہ کرو میں آپ کے پاس ہوں اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ آپ کے قریب کھڑا ہے بلکہ یہ وہ اشتہارے یا محاورے ہیں جو مختلف معاشروں میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ بھی لغت کا ظاہر ہے کسی سے کہنا کہ میں آپ کا دست و بازو ہوں کسی کو کہنا کہ میں آپ کی آنکھ اور کان ہوں یعنی یہ پورے مددگار ہونے اور تعاون کرنے کا معنی ہے اچھا اگر اس کو دوسرے ظاہر پر لے لیں جو حلولی لیتے ہیں بتائیے اللہ کے شیان شان کیا ہے وہ رحمان جو عرش و مصطوی ہے سب سے بڑی ذات ہے اس رحمان کے بارے میں کہیں کہ وہ رحمان حقیقت اپنے بندوں کے پاؤں بن جاتا ہے یہ اس کی شان ہے یہ اس کا مقام آپ نے پہچانا اس رحمان کو اس عظیم عظیم ذات کو آپ یہ کہیں کہ بندے کا پاؤں بن جاتا ہے یہ اس کے شان شان ہے نہیں اس کا معنی وہی ہے جو محاورتا جو ہے وہ معاشروں میں اور مختلف زبانوں میں استعمال ہوتا ہے مانا ایسا بندہ جس سے میں محبت کرنے لگوں تو میں اس کے کان بن گیا مانا اپنے کانوں سے کبھی غلط چیز نہیں سنے گا میں اس کی آنکھ بن گیا مانا آنکھ اس کی کبھی غلطی نہیں کرے گی بلکہ حق پر قائم رہے گی ہاتھ پاؤں اس کی غلطی نہیں کریں گے بلکہ حق اور حلال پر قائم رہیں گے اچھا آگے جو حدیث کے دو جملے ہیں وہ بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ حلول اور وحدت کا عقیدہ غلط ہے اگر خالق اور مخلوق ایک ہو گئے اور دونوں وجود ایک ہو گئے تو آگے کیا فرما رہے ہیں وہ ان شاء اللہ نہیں لگو ہو اگر میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا اس میں دو ذاتیں سامنے آ رہی ہیں ایک ہے سوال کرنے والے کی ذات اور ایک ہے عطا کرنے والے کی ذات اگر یہ دونوں ایک ہیں اور عطا کرنے والا سوال کرنے والے کے اندر داخل ہے تو پھر اس کے سوال کرنے کا کیا معنیٰ ہے اور اس کی عطا کرنے کا کیا معنی ہے والن اس کو آیا اور ہو اور اگر میری پناہ طلب کرے کہ میں اس کو پناہ دوں گا یہاں بھی دو ذاتوں کا اظہار ہے ایک ہے پناہ مانگنے والی ذات اور ایک ہے پناہ دینے والی ذات اگر وہ ذات اس ذات میں حلول کیے ہوئے ہے تو اس جملے کا کیا معنی کرو گے معنی صاف ہے پناہ مانگنے والی ذات الگ ہے اور پناہ دینے والی ذات الگ ہے یہ دو وجود ہیں تو ایک وجود مخلوق کا اور ایک خالق کا مخلوق پناہ مانگنے والی اور خالق پناہ دینے والا اور اگر خالق مخلوق میں حلول کیے ہوئے ہیں اور آپ کے بقول دونوں ایک ہی ذات بن گئے تو پھر یہ سوال اور یہ پناہ ماننا اور دینا کیا اس کا ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ ذات مخلوق الگ ہے اور ذات خالق الگ ہے اور خالق کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ مخلوق میں حلول کیے ہوئے ہیں یہ ایسا باطل صوفیوں کا عقیدہ ہے جو پرلے درجے کی گمراہی ہے اس لیے دنیا میں سب سے گمراہ طبقہ جو ہے وہ صوفیوں کا طبقہ ہے ایسے عقائد انہوں نے لوگوں پر چھوڑے اور لوگوں پر تھوپے اور دھونسے کہ ابو جہل بھی ان عقیدوں سے پناہ مانتا ہوگا وہ عقائد ابو جہل کے بھی نہیں تھے ابو اللہ کے بھی نہیں تھے سب سے زیادہ گمراہ لوگ اور گمراہ کن لوگ یہ طبقہ صوفیا ہے جو خالق اور مخلوق کے ایک وجود کا قائل ہے اور مخلوق کے خالق کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ خالق مخلوق میں حلول کیے ہوئے مخلوق میں داخل ہے اور دونوں ذاتیں ایک ہی ذات ہیں یہ پرلے درجے کا پہچان ہے بہت بھی بڑی گمراہی ہے اور عقیدہ ہے کفر ہے اور آخری جملہ گمات رد انشعین یقر المعر مساطہ اللہ فرمارہ کہ میں نے نہیں تردد کیا اس کام میں جو کام میں کرنے والا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں تردد مومن الموت جتنا تردد میں مومن کا نفس قبض مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں وہ مومن یکر الموت جو موت کو ناپسند کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ موت ابھی نہ آئے زندگی اور طول اختیار کرے تو اس مومن کی روح قبض کرنے میں جو تردد میں کرتا ہوں وہ تردد مجھے کسی اور کام میں نہیں ہوتا وہ نہ کر اور میں ناپسند کرتا ہوں ہر وہ بات ہر وہ چیز جو مومن کے لیے بری ہو حدیث کا اس ٹکڑے کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ کرتا ہوں مجھے کچھ تردد نہیں ہوتا لیکن ایک مومن کی روح قبض کرنے میں تردد ہوتا ہے جو مومن موت نہیں چاہتا اور چاہتا ہے کہ زندگی اور بڑھ جائے لیکن چونکہ میرا اٹل فیصلہ ہے وقت موت کا مقرر ہے روح قبض کرتا ہوں لیکن میں اس وقت تردد اختیار کرتا ہوں تردد اگر مخلوق کی طرف منظوب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دو مختلف چیزوں کو اختیار کرنے میں تردد ہونا کہ یہ کروں یا وہ کروں یہ تردد ہے لیکن اللہ تعالی کی طرف اگر تردد منظوب ہوگا تو اس کا معنی وہی ہوگا جو اللہ تعالی کے شیان شان ہوگا لیکن یہاں ایک مومن کا اکرام مقصود ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومن یہ یعنی نہیں چاہتا ہے کہ موت نہ آئے مگر چونکہ اس کی موت کا وقت مقرر ہے اور روح قبض کرنا ناگزیر ہے تو میں نہیں چاہتا کہ مومن جو ہے وہ کسی چیز کو برا سمجھے یا اس کی طرف کوئی برائی جائے اور کسی کام کو وہ ناپسند کرے لیکن چونکہ یہ اجل فیصلہ ہے اس وقت میں روح قبض کرنا ضروری ہے تو وہ قبض ہو جاتی ہے تو خلاصہ یہی ہے کہ یہ تردد کا لفظ یا صفت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ ہے اس معنی کے ساتھ جو اللہ کے شیٰ نشان ہے اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے ہاں اس کی صفت میں تردد کا جو ہے وہ مفہوم کیا ہے لیکن جو ظاہری مفہوم ہے یہی یہ ہے کہ دو مختلف کاموں میں کہ یہ کام کروں یا وہ کام کروں لیکن چونکہ موت کا وقت مقرر ہے اس لیے یہ تردد کا معنی یہاں پر یہ نہیں ہوگا اس کو ماروں یا نہ مارو مارنا ہے لیکن چونکہ مومن اس وقت مرنا ناپسند کرتا ہے اور مجھے مومن کی جو ناپسندیدگی ہے وہ محبوب نہیں ہے لیکن فیصلہ جو ہے وہ بہرحال موجود ہے اور وہ کرنا ہی کرنا ہے واللہ وعلا قال رحمہ اللہ تعالی باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بُعِسْتُ اَنَا وَسْتَاعَتُ كَهَاتَيْنِ وما أمر الساعة إلا كلمح البطر الآية قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازمتين ويشير بإصبعيه فيمدهما قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهد بن جرير قال حدثنا شعبة أنقسادة وأبي التياح عن أنت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بُعِثْتُ أَنَا وَالصَّاعِثُ هَذَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بُعِثْتُ أَنَا وَالصَّاعِثُ كَهَاتَيْنِ يعني اسبعين تابعه إسرائيل عن أبي حصين باب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم کہا ہے یہ باب نبی السلام کی ایک حدیث پر قائم ہے اور وہ حدیث آگے آ رہی ہے ترجمہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فرمان بنا و فایتا کہا ہاتھ ہے آپ دو انگلوں کا اشارہ فرماتے کہ سر یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ایک دوسرے کے قریب ہیں اس طرح مجھے قیامت کے ساتھ بھیجا گیا ہے معنی قیامت کا بقو انتہائی قریب ہے انتہائی قریب ہے اور ویسے بھی کل لو ان قریب ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے تو قیامت بھی آنے والی ہے اس کو اس کا قریب ہونا جان لو اور پہچان لو اور اس کی تیاری کرو تو یہ ایک قسم کی استعداد الآخرت اور اس استعداد کے لیے کوشش جد وجہد تاکہ بندہ اس وقت سے قبل تیاری کر کے کامیابی حاصل کرنے کے لیے پوری طرح وہ موجود ہو اور پوری طرح تیار ہو اس تیاری کو اختیار کر کے یہ خبر اس لیے دی گئی کہ قیامت کا وقوع قریب ہے دیکھیں قیامت قیامت سغرا بھی ہو سکتی قیامت کبرا بھی قیامت سغرا ہر بندے کی موت ایک دفعہ ایک مجلس میں ایک سائحل نے السلام نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بچہ اس میں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ بچہ جب بوڑھا ہو کر مرے گا تو اس سے قبل قیامت آ جائے گی یعنی یہ بچہ یہ جوان ہوگا پھر بوڑھا ہوگا پھر اس پر موت آئے گی تو اس وقت قیامت آ جائے گی تو اس سے آپ کا مقصود یہ تھا کہ اس وقت جو آج لوگ موجود ہیں جب یہ بچہ بوڑھا ہو کر مرے گا تو ان موجود لوگوں میں کوئی باقی نہیں بچے گا سب فوت ہو چکے ہوں گے اور ان سب پر گویا قیامت قائم ہو چکی ہوگی میں ماتا فقط قامت قیامت قیامت ہوں جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے قیامت کا وقوع قریب ہے انہیں قیامت سغرا انتہائی قریب ہے جو کسی وقت بھی آ سکتی ہے ان نہ عذابن قریب ہم تمہیں ایسے عذاب سے ڈرا رہے ہیں جو قریبی ہے اور پچھلی ابواب میں حدیث گزر چکی فرمایا کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب اور جہنم اتنے ہی فاصلے پر ہے دو فٹ کے فاصلے پر ہے اور جہنم بھی ڈیڑھ دو فٹ کے فاصلے پر ہے جس کا ایک معنی یہی ہے کہ جیسے ہی موت آ گئی یا جنت یا جہنت تو موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو قیامت کا وقوع قریب ہے مگر یہاں مراد قیامت کبرہ نبی رحضان کی بےشت اس قیامت کبرہ سے قبل ہے جس کا مانا یہ کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا قیامت آئے گی تو آپ کی بےثت اور قیامت کے وقوع میں بیچ میں کوئی نبی نہیں ہوگا آپ آخری نبی ہیں بلکہ قیامت ہی آئے گی اور ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام نے دو انگلیوں سے اشارہ کر کے یہ بات سمجھائی کہ مجھے جو بھیجا گیا ہے تو میری بے اور قیامت کا قائم ہونا اس طرح ہے اس طرح آپ نے دو انگلیوں کا اشارہ کر کے سمجھایا پھر قرآن کی ایک عائد پیش کی امام بخاری رحمہ اللہ نے وما امر الصاعۃ اللہ کا دم حل بفر کہ قیامت کا معاملہ پلک جھپکنے کی مانیں ہے پلک جھپکنے کی مانے دیں معنی قیامت کا جب وقوع ہوگا جب سور پھونکا جائے گا اور ساری دنیا اٹھ کھڑی ہوگی تو پلک جھپکنے میں میدان معاشرہ قائم ہو جائے گا یہ نہیں کہ وہاں تیاری ہوگی اور کوئی آج جا رہا ہے کوئی کل جا رہا ہے کوئی گھنٹے بعد جا رہا ہے نہیں جو فرشتہ سور پھونکے گا اور لوگ اٹھ جائیں گے قبریں پھٹ جائیں گی اور فرشتہ سب سے اوپر ہوگا ارض معاشر کی طرف جانے کے لیے اور اس کے پیچھے باقی ملائکہ اور انسان ہوں گے اور پلک جھپکنے کے اندر ہی اپنے آپ کو ساری دنیا میدان معاشرے میں پائے گی یہ معاملہ بڑا گھمبیر اور سنگین ہے کہ انتہائی جلدی پلک جھپکنے کے معنی آپ میدان معاشرے میں جمع ہوں گے اور حساب و کتاب کا معاملہ جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا شروع ہو جائے گا لیکن قیامت کا حشر جو ہے وہ پلک چھپکنے کی معنی ہے تو قیامت چل کر جو اخروی دور ہے اس میں داخل ہو جائے گا تو زمانے کی تین قسمیں ہو گئیں ایک یہ جو دنیوی حیات ہے پھر برزخی جو قبر کی حیات ہے اور پھر اخروی حیات ہے اور یہ سارے زمانے کے حصے ہیں دنیوی حصہ برزخی حصہ اخروی حصہ اسی لیے قیامت کو اص کہا گیا جس کا معنی گھڑی یہ گھڑی بھی زمانے میں داخل اور شامل ہے اور قیامت کی گھڑی کا معاملہ پلک جھپکنے کی مانند ہے آگے جو تین حدیثیں وہ ایک ہی متن کے ساتھ ہیں ایک ہی لفظ کے ساتھ ہیں اور پہلی جو پہلا متن ہے یہ سہل سعد کی روایت سے ہے دوسرا انس مالک کی روایت سے اور تیسرا ابو حریرا رضی اللہ عنہم کی روایت سے اور یہ بھی حدیث کی صحت اور صداقت کی دلیل ہے کیونکہ تین مختلف صحابہ بالکل ایک ہی لفظ کے ساتھ ایک ہی متن کے ساتھ حدیث کو روایت کر رہے ہیں اور متن کیا ہے بش تو انا بس ہا یا بھیجا گیا ہوں اور قیامت کو اس طرح یعنی بالکل دو انگلیوں کے معنی چانجے تیسری حدیث میں اس بائن کہ لفظ کی آگے تفسیر موجود ہے راوی کی طرف سے کہا ہاتھ ہے ان کا معنی اس بائن کہ ان دو انگلیوں کے معنی جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں قریب اور ملی ہوئی ہیں تو اس طرح قیامت کا وقوع بھی قریب ہے اور ساتھ ملا ہوا ہے ملا ہونے کا معنی یہ ہے کہ میں آخر نبی ہوں میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا جس قیامت سے ڈرائے آپ کو میرے بعد قیامت ہی آئے گی تو میں قیامت سے ڈرانے کے لیے تمہارے بیچ میں موجود ہوں اور میرے بعد قیامت آئے گی تو یہ حدیث قیامت کے وقوع کے قرب کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور جس کی نشانیاں تقریباً جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں ہو چکی ہیں علامات بعیدہ پھر علامات متوسطہ علامات قریبا تھوڑا علم کا اٹھ جانا منڈیوں کا قریب آ جانا وقت کی برکت کا ختم ہو جانا اور عورتوں کا یعنی مردوں پر حاکم بن جانا اور گناہوں کا گھر گھر میں داخل ہونا فتنہ قتل و غارت گری کا فتنہ اور یہ فسادات جو اللہ کے نبی نے علامت بیان کی ظاہر ہو چکی ایک اندھے فتنے کا آپ نے ذکر کیا کہ قاتل کو پتہ نہیں چلے گا وہ کس کو قتل کر رہا ہے اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا اور یہ ایک کیفیت بھی اپنی جگہوں سے دیکھ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب قتل و غالت گری کی یہ شکل ہو تو دجال آج بھی آ سکتا ہے اور کل بھی آ سکتا ہے اور پھر یہ بڑی علامتیں د کا یاجوج کا ماجوج کا عیسیٰ علیہ السلام کے نظول کا زلزلوں کا اور خصف وغیرہ کا اور پھر دعوت العرض کا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونے کا وغیرہ وغیرہ یہ علامتیں بالکل قیامت کے قریب داخل ہوں گی اور یہ دس علامتیں پیدل پید داخل ہوں گی اور پھر قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کی عمر سے پہلا سور پھونکا جائے گا دنیا بے ہوش ہو جائے گی دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سارے لوگ ہوش میں آئیں گے اٹھیں گے قبریں پھٹیں گی اور لوگ قبروں سے نکلیں گے اسرافید علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکا ہوگا وہ اوپر کو اٹھیں گے اور بڑھیں گے اور پوری دنیا ان کے پیچھے پیچھے چلے گی نہ کہیں مڑ کے دیکھے گی اور نہ کہیں مڑ سکے گی اور پلک چھپکنے میں سیدھے میدان محشر میں جمع ہو جائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ کا امر ہوگا جب اللہ تعالیٰ آئے گا حساب و کتاب کے لیے حساب و کتاب قائم ہوگا اور اس ان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق بندوں کا انجام متحقق ہوگا فریق فی الجنہ جنت اور فریق فی السعیر ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جہنت میں جائے گی یہ سارے اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو یہ تینوں حدیث ایک ہی متن کی یہاں مکمل ہوئیں تو جو بھی اخر بھی معاملے ہیں اللہ رب العزت ہمیں آخر کی تیاری کرنے کی توفیق رما دے نبی السلام کو ایک سائل آیا پوچھا کہ رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو رسود اللہ سے مجھ سے پوچھا تو ماں عدت لہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی اور ایک قبرستان نبی اسلام موجود تھے ایک جنازے کے ساتھ قبر کھو دی جا رہی تھی اور اللہ کے پیارے پیغمبر کنارے پر تشریف فرما تھی اچانک آپ رو دیے اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کے سامنے جو قبر کی مٹی تھی وہ تر ہو گئی اور پھر آپ نے فراہ کہ لمس لِ ذال کا اس گھر کی تیاری کر کے آنا کیونکہ قبر کا گھر جو ہے یہ آخرت کا پہلا زینہ ہے تو اس کی تیاری کر کے آنا یہی شریعت کا ہدف اور مقصود ہے یہ جو ایک زندگی کی مہلت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس لیے عذاف رمائی جیبل حکم اشن و عمل تاکہ آپ کے عمل کا امتحان لے تو عمل ہی عمل کرنا ہے آخر کی تیاری کے لیے بد توفیق و بید اللہ علیٰ اقول اقعلی حاضر وصط اللہ علیہ ولاکم واخر العبانہ الحمد للہ